بدی اور سماواتی ورت آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا لفظ بدی اپنے مفہوم میں بڑا وسیع ہے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بدی کے معنی کیا ہے بدی کے معنی ہے بغیر میٹر کے بغیر اگزامپل اور سیمپل کے بغیر نمونے کے کسی چیز کو بنانا اگر ایک سیمپل موجود ہے اور اس کی نقل کر لی جائے تو اسے بدی نہیں کہتے یہ سیمپل موجود نہیں کوئی نئی ایجاد کی جائے تو اسے بھی بدی نہیں کہتے کہ اگر کوئی بھی شخص نئی ایجاد کرتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں سے بناتا ہے جن چیزوں کا میٹر یہاں پر موجود ہے اگر ایک پہیا بھی بنا یا ایک بلب ایجاد کیا گیا یا کوئی بھی چیز ایجاد کی گئی تو وہ دنیا میں ساری چیزیں موجود تھیں ان کو جوڑ دیا گیا اور ایک نئی شکل بن گئی اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا ایسا پیدا کرنے والا ہے نہ تو آسمان و زمین کی اگزامپل سیمپل پہلے موجود تھا اور نہ ہی اس کا میٹر اس کی مٹی اور یہ چیزیں موجود تھیں اس نے اپنی قدرت سے فرمایا کن ہو جا ف تو وہ ہو گئے فرمایا انا یقن لہو ولد اس کی اولاد کیسے ہوگی ولم تکن لہو صاحبہ۔ حالانکہ اس کی بیوی بی ہی نہیں یہ سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا گیا کہ بھائی یہ مشرقین کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نوزال حضرت عزیر کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں تو یہ مشرقین یہ نہیں سوچتے کہ جب اللہ کی بیوی بی ہی نہیں تو بیٹے کہاں سے ہوں گے اولاد کہاں سے ہوگی یہ سمجھانے کا ایک آسان انداز ہے مفہوم یہ ہے کہ وہ بیوی سے بھی پاک ہے اولاد سے بھی پاک ہے وہ خلق کل شی ہر چیز کو اس نے پیدا فرمایا وہ هو بکل شین علیم اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ذالیکم اللہ ربکم یہ اللہ تمہارا رب ہے لا الہ الا هو اس کے سوا کوئی معبود نہیں خالق كل شین ہر چیز کو وہی پیدا کرنے والا ہے فاب پس تم اسی کی عبادت کرو وہ اعلی کل شعیوں وکیل اور وہی ہر چیز پر نگہ بان ہے ہر عمل سے واقف ہے لات رکل اب سو آنکھوں کی طاقت نہیں کہ وہ اس کو گھیر سکیں ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں آپ اگر اس اسکرین کو دیکھ رہے ہیں تو اب غور کیجئے گا کہ اس اسکرین کی پوری لمبائی اور چوڑائی کا احاطہ آپ کی آنکھیں کر رہی ہیں اور اگر ہم تصور کریں تو دماغ میں ہمارے ذہن میں اس اسکرین کی تصویر بنتی ہے اور وہ پوری بنتی ہے تو اللہ تعالی وہ عظیم و شان ہے وہ بلند و بالا ہے وہ خالق کائنات ہے تو کسی نگاہ کی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر سکے ہاں جسے اللہ تعالیٰ چاہے وہ طاقت عطا فرمائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا لیکن دیدار کس طرح کیا اس کی کیفیت ہم نہیں بتا سکتے جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے وہ کیسے کریں گے جب وہ جسم سے پاک ہے جگہ سے پاک ہے آگے پیچھے دائیں بائیں قریب دور ہونے سے پاک ہے وہ سمت سے پاک ہے تو پھر وہ جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کیسے کریں گے تو فرمایا گیا کہ یہ کیسے کیوں کیا یہاں چھوڑ دیں جب دیکھیں گے تو دیکھ کر بتائیں گے تو یہ علم غیب ہے جو دیکھے بغیر ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے وہ ہوا یقین اور وہی تمام نگاہوں کو گھیرنے والا ہے وہ الطیف الخبیر اور وہی لطیف ہے لطف فرمانے والا ہے خبیر ہے خبردار ہے ہر تمہارے عمل سے واقف ہے خدجا کم بر رب کم بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی نشانیاں آ گئی بصائر کہتے ہیں ان چیزوں کو جنہیں دیکھ کر آنکھیں کھل جائیں عبرت حاصل ہو فمن اب سورا نفسی چیزیں تو ہیں دیکھنے والی آسمان کو دیکھیں سورج کو دیکھیں چاند کو دیکھیں زمین کی انداز کو دیکھیں بارشوں کو پر غور کریں تو قدرت کی نشانیاں موجود ہیں فمن اب سورف علی نفسی جو دیکھے گا غور کرے گا ایمان لائے گا اپنا بھلا کرے گا اپنے نفس کے لئے وہ دیکھے گا وہ امن عامیہ اور جو ان قدرت کی نشانیوں سے اندھا رہے گا غور نہیں کرے گا فعلیہ تو اس کا گناہ اسی پر ہے اس کا نقصان اسی پر ہے کم بے حفیع اور میں تم پر نگے بان نہیں ہوں یعنی تمہارے برے اعمال کی وجہ سے میری گرفت نہیں ہوگی وہ نُصَرِّفُ کا اور اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بار بار بیان کرتے ہیں یہ آیتیں کیوں بیان کی جاتی ہیں تو اس کی علت بیان کی گئی والی یقول اور اس لیے کہ کافر بول اٹھیں کہ تم تو پڑے ہو والی نبی نہ ہو اور ہم ان آیتوں کو بیان کر دیں قومی یا اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے اتبیڑ ہے محبوب آپ پیروی کیجیے ماں او إِلَيْكَ کا میرے رب اس وہی کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف کی جاتی ہے لا اللہ علاح اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ عن انل مشرقین اور مشرقوں سے اعراض کر لیجئے اور ان سے ہمیشہ دور رہیے واہ اللہ اشرک اگر اللہ تعالی چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان میں طاقت کو ختم کر دیتا یہ بت کے سامنے جھکنے جاتے تو ان کی کمر اکڑ جاتی پاؤں کو پا فلج پڑ جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ نظام بنایا کہ انسان اور جنات کو اختیار دیا کہ وہ نیکی کی راہ اختیار کریں تو ان کی مرضی برائی کی راہ اختیار کریں تو یہ ان کی مرضی عقلمند دانہ وہی ہے جو جنت کی راہ کو اختیار کرے وما ہم نے آپ کو ان پر نگ نہیں بنایا مانا یہ ہے کہ آپ رنجیدہ نہ ہو یہ ایمان نہیں لاتے آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا آپ سے یہ سوال نہ کیا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے عَلَيْهِمْ انتہ اور آپ ان پر وکیل نہیں یعنی ان کے معاملات کے آپ ذمہ دار نہیں ہے وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ یدعون دون اللہ اے مسلمانوں ان بتوں کو برا نہ کہو جن بتوں کو مشرقین اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہیں فیا اللہ ادبم بغیر علم ورنہ وہ اللہ کو برا کہیں گے دشمنی کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے یہ آیت مکے میں نازل ہوئی اس وقت یہ حکم تھا پھر جب جہاد کا حکم آ گیا اور جہاں پر مسلمانوں کو غلبہ ہو تو بتوں کی برائی بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس آیت کریمہ سے ایک بہت ہی پیارا نکتہ علماء اور مفسرین نے بیان کیا عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مشرقین ہیں خصوصا آپ ہندوازم کو لے لیں تو وہ بھائی اللہ کو تو مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خالق کے کائنات وہی ہے وہ بتوں کی پوجا ضرور کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کو مانتے ہیں یہ ایک عام عام تصور ہے لیکن دیکھیں قرآن پاک نے بیان کیا کہ اگر تم ان کے بتوں کو برا کہو گے تو یہ اللہ کو برا کہیں گے اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ وہ اللہ کی عظمت ان کے دل میں نہیں ہے کوئی اگر بت کو برا کہے اور ان کے دل میں اگر اللہ کی محبت ہوتی یہ اللہ کا مقام اور اللہ کی عظمت ہوتی تو بتائیے کیا یہ وہ اللہ کو برا کہہ سکتے ہرگز نہ کہہ سکتے تو علامہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمن الفوظ جس میں آپ نے اصول تفسیر لکھے ہیں اس میں بیان کرتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے ان مشرقین کا یہ عقیدہ تو ہے کہ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا وہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے لیکن ان مشرقوں پر بتوں کی محبت ایسی غالب آ گئی کہ انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا اور آج بھی یہی عقیدہ انہوں نے بنا لیا نوزہ مزال وہ کہتے ہیں اب میں سمجھانے کی ررض کرتا ہوں جو علامہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمٰ نے فوض القبیر میں لکھا آپ فرماتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کائنات بنا کر تھک گیا ظالم اور ایک شخص کوئی کام کر کے تھک کر بیکار ہو جاتا ہے اور پھر اس کی اولاد اس کے کام کو سنبھالتی ہے تو ہم ریٹائر آدمی کے پاس نہیں جاتے ہم اس کی اولاد کی اہمیت کرتے نعوذ باللہ اللہ ظالم اللہ کے بارے میں ایسا گندا عقیدہ رکھتے ہیں مشرقین اس آیت کریمہ سے بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ کی محبت ان کے دل میں ذرہ برابر بھی نہیں چونکہ آپ دوبارہ ترجمہ دیکھیں فرمایا والا تصب اللہ یدع نہ مندون اللہ یا مسلمانوں ان بتوں کو برا نہ کہو کہ جو یہ مشرقین اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہیں فب اللہ ادب علم ورنہ وہ دشمنی کی وجہ سے عداوت کی وجہ سے اور نادانی میں اللہ کو برا کہیں گے میں نے لفظ ترجمہ برا کیا ہے ویسے فیا صبو کے لفظ معنی ہے گالی دیں گے نوز نظال تو یہ اگر اللہ سے ذرا بھی محبت کرتے تو بتائیے کام کر سکتے تو مشرقین جتنے بھی ہیں وہ بتوں کی محبت میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا خدا ہے اور جو بتوں کی برائی کرے وہ نعوذ باللہ مزالب اللہ تعالیٰ کی توہین کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کدالی کا زی کل امت ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں اس کو یہ مقام دیتے ہیں کہ اللہ سے بڑا دیتے ہیں اس کو خدا سمجھتے ہیں اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں بعض خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں بات سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے خدا بھی مجبور ہے نو دہ مزالے ایسا کیوں ہوتا ہے تو اصل میں بات یہ ہے کہ شیطان انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور گناہ ان کی نگاہوں میں آرستہ ہو جاتے ہیں اور پھر گنا گنا محسوس نہیں ہوتے بلکہ وہ انسان اس کو بہت بڑی سعادت سمجھ لیتا ہے کزال کا اسی طرح زینا ہم نے مزین کر دیا لکل امتن ہر گروہ کے لیے امال ان کی اعمال برے لوگ بسا اوقات برے کاموں کو بھی اچھا سمجھتے ہیں سم الا رب ہم مرگ اوہم پھر اپنے رب کی طرف وہ لوٹیں گے فعو نبی اوہم بیما کانو یا ملون پھر وہ انہیں خبر دے گا ان گندے کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے ان پر انہیں عذاب ہوگا وہ اقسمہ بلاہ جاہد ایمان لائن جا ات ہم آ یت النبی اشاد انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں مشرقی نے نے جہادا ایمان پختہ قسمیں کھائیں اور کہا لائن جا ات اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی لین نبیا <النَّبِهَا> ضرور ب ضرور وہ اس پر ایمان لائیں گے ہزاروں نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں کوئی نشانی آ جائے یہ پروپیکنڈا اور یہ لوگوں پہ یہ ظاہر کرنا کہ ہمیں کوئی نشانی ملی ہوتی تو ہم ایمان لے آتے قل اے محبوب آپ اشارت فرمائیے ان نمل عند تو تمام نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں وہ جب چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق نازل فرماتا ہے وَمَا یوش أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ جب یہ نشانیاں ان کافروں کے پاس آئیں گی لا یو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے وہ أَفْئِدَتَهُمْ اف اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں کمالم یو مینو بھی اول مرہ۔ جیسا وہ پہلی بار ایمان نہ لائے تھے وہ نظر پی تم یا اور انہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں ان کافروں کے دل سخت ہو چکے ہیں یہ بڑی سے بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے لہذا تم ان کے ایمان نہ لانے پر افسوس نہ کرو یقیناً جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو اچھی نصیحت اور اچھی باتیں انسان کے دل پر اثر نہیں کرتے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور دلوں کے سخت ہونے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور نور قرآن پاک سے ہمارے ظاہر اور باطن کو رب العالمین منور فرمائے